اللہ قرآن میں کہتا ہے شرک ہے یعنی ملٹیپل خداؤں کی پرستش کرنا وہ سب سے بڑا ظلم ہے شرک کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے اگر کوئی آدمی کرتا ہے اس اتورٹی کے بیچ کے اندر شرک کرتا ہے تو اس ظلم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے یہ ہے اس اندر. بے شک شرک ظلم العظیم ہے ظلم کو معاف نہیں کیا ظلم کو ختم کیا جاتا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ظلم کو ختم کروں گا اللہ, اللہ قرآن شرک اللہ نہیں کریں گے نہیں اللہ چاہیں گے تو اور لوگوں کو بھی معاف کر دیں گے مگر شر کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے یہ سڑے گا تو ہر وہ ہندوستانی سپاہی جو شرک کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ جب بارڈر پہ مرتا ہے تو وہ جہنم میں سڑے گا تھینک یو سو ویری مچ کیونکہ وہ شرک کر کے مراسٹلش ایک ڈیٹ ہے نا کہ شرک اللہ نہیں جائے گا نا جو شہید سپاہی ہے وہ کہاں جا رہا ہے جہنم میں جائیں گے جو بھی اللہ اللہ کے حکموں کے خلاف بات کرے گا وہ سارے جان میں جائیں گے